صورت الصفت آیت نمبر ایک سو دو تا ایک سو سات حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ حج اور قربانی کے کئی احکامات اس عظیم اور یادگار واقعہ سے نسبت رکھتے ہیں